ہم نے پورے یہ پہناپ کا مسئلہ کہنا کہ بسم اللہ پورے قرآن کا جز تو ہے صورت النمل کی آیت کے علاوہ بسم اللہ پورے قرآن کا جز ہے لیکن ہر ہر صورت کا جز نہیں ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں صورت فاتحہ کا جز ہے یہ بات نہیں ہے کہ صورت فاتحہ کا جز ہو یا کسی صورت کا نہیں بلکہ قرآن کا جز ہے لہٰذا کوئی بھی شخص جب یہ کہے گا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا اور اس میں کسی بھی جگہ پر اگر بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا مطلب یہ کہ اس کا قرآن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے جبکہ شوافی کے یہاں یہ ہے کہ صورت فاتحہ کا جز ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہوں سب کو خیر سے رکھیں سب کو حص و امان میں رکھیں دنیا اور آہرت کی ہر خوشی اللہ تجارت یہ جی نمل کے علاوہ بالکل نمل کے علاوہ نمل کا ہے نا نمل کے علاوہ السلام علیکم و اللہ